نہیں حفظ اللہ تعالی الحمد لله رب العالمين والعاقبت للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلابة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سباهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله كما يكره أن يخضف في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرات علماء کرام اور معزز سامعین حضرات جیسا کہ آپ نے موضوع گفتگو سن لیا یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی یہ دلی خواہش تھی کہ اہل حدیث کے اسٹیج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسا مقدس موضوع بیان ہو یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے اور تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے تاہم میری یہ کوشش ہوگی کہ آسان الفاظ میں چند اعتقادی قواعد آپ کے سامنے بیان کروں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ دین اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو اور ایسی محبت جو تمہارے والدین کی محبت سے بڑھ کر ہو اور تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو اس حدیث سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں ایک یہ کہ محبت مصطفیٰ علیہ ہی سلاۃ السلام فرض ہے جس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیمانہ ہے اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری کائنات کی محبت سے زیادہ ہو اپنی اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو اپنے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو اور کائنات کی ہر فرد کی محبت سے بڑھ کر ہو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اگر ہمارے دل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہو مگر وہ اولاد کی محبت سے کم ہو یا والدین کی محبت سے کم ہو یا دنیا کے کسی بھی انسان کی محبت سے کم ہو تو پھر بھی ہم مومن نہیں ہو سکتے اور یہ بات بھی ثابت ہوئی اگر ہمارے دل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو مگر وہ محمت اولاد کی محبت کے برابر ہو یا والدین کی محمت کے برابر ہو یا کائنات کے کسی بھی فرد کی محبت کے برابر ہو پھر بھی ہم مومن نہیں ہو سکتے مومن کب ہوں گے جب پیارے پیغمبر کی محبت ہو اور ایسی محمت ہو جو والدین کی محمت سے بڑھ کر ہو اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو اور کائنات کے ایک ایک فرد کی محمد سے بڑھ کر ہو پھر مومن ہوں گے ورنہ مومن نہیں ہو سکتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک شریف فریدہ ہے اور اس محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ یہ محبت ہر انسان کی محبت سے بڑھ کر ہو اب یہاں ایک بات باقی رہ گئی اور وہ یہ کہ کیا یہ محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو یہ ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں پیارے پیغمبر کی محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو اور آپ کا پیار اپنی جان کے پیار سے زیادہ ہو اس کی دلیل بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے امیر امر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم بالکل آپ میرے نزدیک دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں مجھے سے سب سے بڑھ کر محبت ہے الا نفسی سوائے میری جان کے بس اپنی جان سے زیادہ پیار ہے باقی پوری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری جان ہے اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے امیر اس بات کو سن کر ستے میں آ اور پھر فوراً اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ وسلم گہرائیوں سے نے فرمایا یا عمر عمر اب بات تم نے درست کی ہے اب یہ صحیح ایمان والی بات ہوئی ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کے ہر فرض سے بڑھ کر ح کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے اور مجھ سے پیار نہ کرے اب تک یہاں تک تین باتیں ثابت ہوئی ایک محبت رسول فرض ہے اور دوسری بات یہ کہ محمد رسول کا پیمانہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر فرض کی محبت سے زیادہ ہو اور تیسری بات یہ کہ محبت رسول کا یہ پیمانہ بھی ہے کہ آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سر وسلم سے پیار کرے اور محبت کرے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس محمد سے ہمیں کیا حاصل ہوگا اس محمد کا فائدہ کیا ہے اس محمد کی فضیلت کیا ہے فضیلت تو واضح ہو چکی کہ ایک انسان مومن کب قرار پائے گا جب آپ سے محبت کرے تو آپ کی محبت تو ایمان کی سلامتی اور ایمان کی تکمیل ہے آپ کی محبت کے بغیر ایمان حاصل ہو ہی نہیں سکتا یہ فائدہ کیا کم ہے یہ ثواب کیا کم ہے لیکن مزید ثواب جاننے کے لیے چار حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر ایک ایک آرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور جب بھی دل اداس ہوتا ہے تو آپ کو آ کر دیکھ لیتے ہیں لیکن پھر ایک حقیقت پر غور کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ حقیقت یہ ہے کہ موت ہم پر بھی آنی ہے اور آپ نے بھی اس دار فانی سے کوچھ کرنا ہے اس کے بعد آپ کہاں ہوں گے وہ ہم کہاں ہوں گے آپ کا دیدار کہاں ممکن ہوگا اور کیسے ممکن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا المرء معمن حب انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا یہ محبت کی فضیرت ہے کہ اگر ہم واقعاً پیارے پیغمبر سے محبت کریں گے اور آپ سے پیار کریں گے تو قیامت کے دن آپ کی معیت اور آپ کی صحبت حاصل ہوگی اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے اس حدیث کو سننے والوں میں نبی اسلام کے خالد مالک میں شامل تھے نبی اسلام کے سلمان کو سن کر فرط مس سے جھون اٹھے خوش ہو گئے اور بے ساخت یہ اعلان کیا کہ لوگوں گواہ رہو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عمر مجھے اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے ابوکر صدیق سے محبت ہے عمر ابن خطاب سے محبت ہے اور اس محبت کا سنا کیا ہے کہ قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت اپنے محبوب کی معیت اور ساتھ اور صحبت نصیب ہوگی یہ محبت کا فائدہ دوسری حدیث ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب القوم المر قوم حضر کہ ایک شخص ایک قوم سے پیار کرتا ہے مگر اس قوم سے مل نہیں پاتا یا اس قوم سے مل نہیں پایا اس قوم سے مل نہیں پائے گا آپ اس کا سوال سمجھ گئے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے مگر میں آپ سے کہاں مل پاؤں گا آپ کا درجہ بہت اونچا ہے ہمارا درجہ آپ کی نسبت بہت نیچا ہے آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے ہم نامعلوم کہاں ہوں گے تو کہاں آپ کی رفاظت میں حاصل ہوگی اور کہاں آپ کو دیکھ سکیں گے تو ایک شخص کو ایک قوم سے پیار ہے مگر اس قوم سے مل نہیں پایا یا اس قوم سے مل نہیں پائے گا سوال بڑا اہم تھا بڑا قیمتی تھا اللہ کے پیارے اس سوال کو سن کر آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب تو اللہ تعالیٰ کی وحی دے گی ان کے ساتھ تو آسمان سے ہوگا تھوڑی ہی دیر میں مجموعی امین وہی لے کر پہنچ گئے مَن اللہ من بس صحیح کا رفیقہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رفاقت معیت اور صحبت دے گا ان بندوں کی جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں بندے کون ہیں انبیاء کرام رام تو بندے کون ہیں, ہیں؟ صدیقی تو بندے کون ہیں شہداء اور صالحین یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن انبیاء کا ساتھ دے گا صدیقین کا ساتھ دے گا شہداء اور صالحین کا ساتھ دے گا تو یہ اس محبت کا فائدہ جو اطاعت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور قیامت کے روز انبیاء کی رفاقت صدیقین کی رفاقت اور شہداء اور صالحین کی رفاقت حاصل ہوگی ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں ایک بڑا عظیم بیان کیا ہے ان لوگوں کو تسلی کا سامان فراہم کیا ہے جو دنیا میں اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے ہیں سچی توحید سے آراستہ ہیں اور دنیا والے انہیں دکھ پہنچاتے ہیں انہیں تکلیفیں دیتے ہیں اور ان کی دل آزاری کرتے ہیں ابن قیم فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا کی زندگی تو بہت مفت سی ہے اسی سال کی سو سال کی 90 سال کی پچاس سال کی اس کو گزار لو انہیں دکھوں میں انی آزمائشوں میں اور اللہ کے رسول کی ہدایت پر اور سچی توحید پر قائم رہو کیونکہ اس کا سنا تمہیں قیامت کے دن حاصل ہوگا جب قیامت کے روز انبیاء صدیقین شہدا اور حفاظت حاصل ہو جائے گی یہ صحبت حاصل ہوگی تو دنیا دی پھول جاؤ گے حفاظت حاصل ہوگی تو دنیا کی اذیتیں آزمائشیں اور یہ تنہائی بھول جاؤ گے دنیا ساتھ چھوڑ دے بائی کاٹ کرے پرواہ نہ کرو یہ سوچ کر تسلی حاصل کرو کہ اللہ کے رسول کی حمایت کا سما یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی صدیقین کی حفاظت کرتی ہے اس پر صبر کرو یاد رکھو اگر تمہارے ساتھ اللہ ہے تمہارے ساتھ اللہ ہے اور دنیا کا کوئی فرق تمہارے ساتھ نہ ہو تو سمجھو تمہارے ساتھ سب کچھ ہے اور اگر پوری دنیا تمہارے ساتھ ہو تقلیل کی جائے تو اس پر صبر کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو کیونکہ اس اتحاد کا سمرہ یہ ہے کہ دیامت کے روز امبیائی کرام کی شدید اور شہزا اور صالحین کی حفاظت حاصل ہوگی اس محمد کی فضیلت کی تیسری حدیث صحیح بخاری میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے تین چیزیں جس شخص میں پہلا ہو گئی اس شخص نے ایمان کی مٹاس کو پا لیا ایمان کی حلاوت کو پا لیا ایمان کی شریری کو پا لیا اور ایمان کی لذت کو پا لیا اگر وہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں نمبر ایک <تصفيق> رسول <سِوَاهُمَا> اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے سب سے زیادہ اللہ سے محمت ہو اس کے بعد اس کائنات میں اللہ کے پیغمبر سے محمد ہو اور وہ محمد پوری کائنات کی محبت پر ہو غالب ہو سب سے بڑھ کر ہو اور سب سے زیادہ ہو. تو اللہ رضی رسول کی, سب سے زیادہ کی میں اللہ تعالیٰ حلامت سے ایمان کی مٹھاس سے اور ایمان کے ذائقے سے بھر دے گا اور لذت سے آشنا کر دے گا دوسری چیز یہ ہے لا لا اللہ کسی انسان سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک شخص کو دو کو چار کو اس بات کے لیے چن لے کہیں سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے ملنا ہے تو اللہ کے لیے بچنا ہے تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے محمد قائم کر لے پیدا کر لے پھر اس محبت کا سمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ہلاکت سے بھر دے گا اور تیسری چیز یہ ہے بعدما محیہ کرا ہوں کہ کفر اور کفر کی عادات اور کفر کے خسائل کفر کی ثقافت اور کفر کے کلچر سے اتنا طرح متنفر ہو جائے جیسے آگ میں جانے سے نفرت ہے کون سب یہ چاہے گا کہ مجھے جلتی آگ میں پھینک دو جلتے تندر میں پھینک دو کون یہ چاہے گا جتنی نفرت آگ سے ہے آگ میں جلنے سے ہے اس قدر نفرت تمہیں کفر سے ہو کفر کی حرکات سے ہو کفر کے فیشن سے ہو کفر کی ثقافت سے ہو کفر کے ہیروں سے ہو اتنی نفرت تمہیں کفر کی عادات اور تقالی سے ہو اگر یہ نفرت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت تمہارے دل کو ہلاکت ایمانی سے بھر دے کر یا دن فائدہ ہے ایک انسان سراط مستقیم کا سارک کب بنے گا میں چلے گا توحید کو اختیار کرے گا اور, اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کرے گا ورنہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جن کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہوتا ہے اذانے سنتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے پڑھتے اس لیے کہ ان کے دل حالت ایمانی سے آشنا نہیں ہے. اگر ایمان کی حالت ہونا آسان نماز پڑھنا آسان جہاد کر کے اللہ کی رحمے, گرے آسان, مال خرچ کرنا آسان حج کرنا آسان اگر حالت ایمانی ہو اور اگر ایمان کی حالت نہ ہو تو پھر دیر اسلام پر چلنا انتہائی مشکل ہے اذانے سنے گا نماز نہیں پڑھے گا معلوم نہیں ہے ایک, اللہ اللہ ایک منظر دکھا یہ دکھایا کہ ایک شخص الٹا لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے دوبارہ جڑ جاتا ہے یہ سلوک بار بار ہو رہا نے فرمایا یہ سلوک تک ہوتا رہے گا صدیوں تک اس کے سر کو اسی طرح کتنا جائے گا ریدہ ریدہ کیا جائے گا اور پاش پاش کیا جائے گا رسول فرماتے ہیں سبحان اللہ نام مقصوبہ اس کا گنا یہ ہے یہ قرآن یاد کر کے بھول گیا اور دوسری بات یہ کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی جماعت قائم ہوتی اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا اور مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہ ہوتا نماز کے لیے حاضر نہ ہوتا اب یہ قبر میں پکڑ لیا گیا ہے اور اس کے سر کو قیامت تک جائے گا اور پاش پاش کیا مت کتلا جائے گا ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ اس کے دل میں حلاوت ایمانی نہیں ہے لذت ایمانی نہیں ہے حلاوت ایمانی تو ٹھوس ایمان کی علامت ہے عمل کی حلاوت کی نشانی ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے طویل حدیث حدیث ہرکل کے نام سے ہرکل کون تھا سلطنت رومہ کا فرما رہا روم کا بادشاہ اتنی عظیم مملکت کا بادشاہ اس کو اللہ کے پیارے بے خط لکھا تسلیم کہ تو اسلام قبول کر لے میری غلامی قبول کر لے اس کا سنا ہی ہے کہ تو سلامت رہے گا اور تو محفوظ رہے گا مملکت محبوب رہے گی اور, اور اللہ کے, کے نام بادشاہ روم کے نام لکھنے والا کون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھجوروں کی چھال پر سوتا ہے ڈاڑ پر بیٹھتا ہے اور کبھی وہ مویسر نہ ہوتا زمین پر بیٹھتا وہ خط لکھ رہا ہے کس کو پھر اقل ستنت رومہ کے بادشاہ کو جس کی مملکت کتنی بڑی تھی آج کا روس آج کا امریکہ آج کا ہندوستان اور یہ سارے اردگرد کے علاقے ایران ہو افغانستان ہو پاکستان ہو سب اکٹھے ہو کر روم کی ستنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس رومی سربراہ کو آدمی لنکارہ اسے یہ خط لکھا میری غلامی قبول کر لے تو محفوظ رہے گا اور اگر انکار کرے گا تمہیں برماد ہو جائے گا حیرتر اس خط کو پڑھ کے سناٹے میں آ اس نے سوچا اس شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کروں یہ کون شخص ہے کہ مجھے لنکارنے کی حمد کر رہا ہے اس کا حضور عصب کیا ہے اس کا کردار کیا ہے اس نے سوال کیا کہ اس شخص کی قوم کا کوئی فرد اگر یہاں موجود ہو اسے میرے دربار میں لاؤ اتفاق سے ان دنوں ابو سفیان جو کافر تھے اسلام قبول نہیں کیا تھا تجارت کی طرف سے شام میں موجود تھے انہیں وہاں سے لایا گیا ہرتل کے سامنے بٹھایا گیا ہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوال کیے ایک سوال یہ کیا ہر کے دین سے ناراض ہو کر اور مدرسر ہو کر کس نے اس دین کا انکار کیا ہے سوال کرنے والا بھی کافر اور جواب دینے والا بھی کافر جواب دیا کہ اللہ نہیں آج تک کوئی مرتد نہیں ہوا حالانکہ میں گزیٹا بھی, کھولتا ہوا پڑ لی ان کے سروں پر ڈالا جسموں پر انڈیا اور ان کو انتہائی تکلیفیں دی اذیتیں دی کوئلوں پر لٹا کر سینے پر بھاری سرے رکھی مگر وہ اسلام سے منحرف نہ ہوئے برگشتہ نہ ہوئے مرتد نہ ہوئے بلکہ پوری قوت سلامت اور طاقت کے ساتھ اسلام پر قائم رہے رقل نے اس جواب پر تبصرہ کیا کہ قدالک علیہ ایمانو اداخالت بشاشدہ القلور سچے ایمان کی شان بھی یہی ہے تب ایمان کی حلاوت ایمان کی لذت اور یہ مٹھاس دل میں پیٹھ جائے تو پھر اس انسان کو کوئی شک۔ ایمان کی لذت سے وہکرار ہو چکا آشنا ہو چکا اب پوری دنیا کی ستم اس پر توڑ دیے جائیں برداشت کر لے گا صبر کر لے گا مگر ایمان نہیں چھوڑے گا عمل نہیں چھوڑے گا بلکہ قائم رہے گا تو میرے دوست اور یہ فائدہ ایمانی کا اور حلامت ایمانی کا اگر یہ حاصل کرنا ہے کہ تین چیزیں پیدا کر لو نمبر ایک سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے اندر بسا لو اس محبت پر کوئی محبت غالب نہ ہو بلکہ یہ محبت پوری کائنات کی محبتوں پر غالب ہو حتیٰ کہ اپنی جان کی محبت پر بھی یہ محبت غالب ہو عزت اس محبت قیمز میں، اس کے سمرے میں، اس حرارت ایمانی عطا فرما دے گا اور نظر ایمانی عطا فرما دے گا جب وہ دل کو حاصل ہو گئی تو ہر چیز آسان ہو جائے گی حتیٰ کہ دین اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اپنا نال خرچ کرنا اپنے گلے کٹوا دینا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب آسان ہو جائے گا لذت ایمانی حالت ایمانی کا فائدہ اور یہ کب حاصل ہوگی سب سے ہے ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اور پھر اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور گھر کر جائے چوتھی حدیث رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اللہ سے یہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ اور میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا جرا نہ کرنا میرے صحابہ کو شب و شدم کر ان پر کیر نہ اٹھالنا ان پر جرح نہ کرنا اللہ سے ڈر جاؤ میرے صحابہ کے بارے میں تمام حبهم اور حبهم جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کر لی تشریح محبت کر لی کہ اس کے دل میں میری محبت ہے اور جس شخص نے مجھ سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی اور جس شخص نے میرے صحابہ کا بخذ آپ نے دلمینے رکھا بغضی رکھا یہ رکھا کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے اور جس شخص کے دل میں میرا بغض ہوگا اس کے دل میں اللہ کا بغض ہے حدیث سے کیا حاصل ہوا بغضی صحابہ بغضی رسول ہے اور بغضی رسول اللہ کا بغض ہے جب کہ محمد صحابہ محمد رسول ہے اور محمد رسول اللہ کی محمد ہے تو اللہ کے جارے بهغمبر کی محبت کا ایک سمرہ یہ بھی ہے اگر ہم اللہ کے پیارے سے محبت کریں گے تو اس محبت کا سمرہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ان کو حاصل ہوگی ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے اللہ کے پیارے کی محبت یہ نشانی ہے علامت ہے اللہ کی محبت کی اور یہ اصل مسئلہ ہے اس دین میں ایک انسان کی کامیابی دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو اس کی اساس اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت اللہ کے رضا اس کا پیار اور اس کی محبت حاصل نہ ہو جائے اللہ کی محبت کے بغیر کوئی انسان کسی کامیابی کا حقدار نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یدخل احدکم الجنہ الا برحمت اللہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکے گا اس کے پاس پانچ سال کی عبادت ہو ہزار سال کی عبادت ہو جب تک اللہ کی رحمت اللہ کے رضا اور اس کی محمد اس کو حاصل نہ ہو اس رب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا اور اللہ کی محمد کے حصول کے لیے بنیاد اللہ کے پیارے جغمبر کی محمد ہے اس محمد سے دنیا کے فائدے حاصل ہوں گے اللہ کی محمد سے آخرت کے فائدے حاصل ہوں گے صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے حب اللہ میری بات سنویو فلان فا مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی تو بھی اس سے محبت کر فلاں بندے سے میرا پیار پڑ چکا مجھے اس سے پیار ڈال لے اور اس سے محبت کر لے فلا بندے سے مجھے محبت ہو گئی تو بھی اس سے محبت کر جبرین احمیر اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں اب ساتوں آسمان ہو فرشتوں کو پکارتے ہیں خطاب کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ فُلَانًا فَحِبُّوهُ اے فرشتو اللہ تعالیٰ فلا بندے سے محبت کرنے لگا ہے تم بھی اس محبت کرو اور تم بھی اس سے پیار کرو تو نچھے ساتوں آسوانوں کے فرشتے اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں یہ اللہ کی محبت کا مدر کہ اللہ تعالی اس بندے کا نام لے رہے ہیں عرش محلہ پر جب smallest کے سامنے حمرض الرش کے سامنے اس بندے کا نام لے رہے ہیں اس بندے کا نام عرش محلہ پر گونج رہے ہیں اللہ اس کا نام لے رہے ہیں جب اس نام کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور جمیل کو حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کر جمیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرنے لگا تم بھی اس سے محبت کرو یا جو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں فرمایا کہ اس بندے کا پیار اس بندے کی محبت زمین پہ اتار دی جاتی ہے اور زمین میں گاڑ دی جاتی ہے, ہے، اپنا محبوب اور اتار دیا جاتا ہے زمین کی ہر شے اس سے محبت کرتی ہے پتھر کیا کنکر کیا ہڈر کیا،, کیا پانی کا ایک ایک کترا ریت کا ایک ایک زرا پہاڑ زمین اس بندے سے پیار کرتی ہے پرندے چرندے درندے, اس بندے سے پیار کرتے ہیں لوگ اس سے پیار کرتے ہیں آہ, کچھ لوگ پیار نہیں بھی کرتے ہوں گے کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے کچھ لوگ ایسے بندوں کے خلاف سازشیں بھی کریں گے کچھ لوگ ایسے بندوں کا بھائی گاٹ بھی کریں گے یاد رکھو ایسے بندے کسی گنتی اور شمار کے قابل نہیں ہیں ان کو شمار نہیں کیا گیا انہیں کسی گندے کے قابل نہیں سمجھا گیا بس گندے کے قابل ہوں ہیں تو اس شخص سے محمد کرے خواب و جانگر کیوں نہ ہو اور وہ نہیں ہیں جو اس بندے سے نفرت کرے خواب و عہدے کے اعتبار سے کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو یہاں شمار جو ہے اور گندی جو ہے وہ میار ہے کس چیز پر اس بندے کی محبت پر یا اللہ کی محبت کا سمرہ کہ قیامت کے دن جنمت کا داخلہ اسی محمد کے رہین منت ہے دنیا میں سات مسلمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں زمین پر اس پیار کو گاڑ دیا جاتا ہے اور پیمس کر دیا جاتا ہے اور زمین والے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں کچھ لوگ محبت نہیں بھی کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر محبوب کائنات مگر ابو چہل محبت نہیں کرتا تھا ابو اللہ محبت نہیں کرتا تھا اتبا اور شیبہ محبت نہیں کرتے تھے بہت سے کفار محبت نہیں کرتے تھے منافع محبت نہیں کرتے تھے محبت کی کا غلام تھا. حمدت والا, والا. مگر وہ شمار کے قابل ہے اللہ کا محبوب ہے اللہ نے اس بندے کا ذکر کیا چلتا زمین پر ہے اس کے قدموں کی آہٹ اسمانوں پر پہنچتی ہے جنت میں دیتی ہے مگر اب یہ کہ عربی تھے بلکہ قریشی تھے لہب اللہ تھا مگر وہ کسی شمار کے قابل نہیں اس لیے کہ اس نے اللہ کے پیارے بغمبر سے محبت نہیں کی تھی تو یہ محبت یہ ایک معیار ہے کہ کون فرد گنتی کے قابل ہے اور کون سا انسان کسی شمار اور کسی گنتی کے قابل نہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت فرض ہے اللہ کے پیارے کائنات کی محبت پر غالب ہو اللہ کے پیارے پیگمبر کی محمد کا یہ پیمانہ بھی ہے کہ اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہو اللہ کے پیارے پیگمبر کی محمد کے کچھ سروار ہیں نمبر ایک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی شہداء اور رفاظت حاصل ہوگی نمبر دو، اللہ کے پیارے کی محبت اللہ کی محبت کی علامت ہے نمبر تین، اللہ کے پیارے بغمبر کی محبت حلامت ایمانی اور ایمان کی لذت اور مٹھاس کی علامت ہے جس شخص کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا پیار ہوگا محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو ایمان کی حلامت سے اور ایمان کی لذت سے آشنا کر دے گا لبریز کر دے گا اور محب بھر دے گا یہ دو دو بر ہم نے بات کی بھائیو طریقہ محبت کیا ہونا چاہیے طریقہ محبت کیا ہے ابھی ہم نے سنا اس محبت کا ثواب ثواب کس چیز کا ہوتا ہے ثواب عبادت کا ہوتا ہے اللہ کے میں ہمبر کی محبت ایک دینی عبادت ہے ایک شرحی عقیدہ ہے تبھی تو اس کا ثواب آپ نے سنا بے تحشا آپ نے سنا ثواب عبادت کا ہوتا ہے اللہ کے پیارے کی محبت ایک شرحی فریدا ہے اور ایک شرح عبادت ہے اور یاد رکھو عبادت منسوخ ہوتی ہے کوئی عبادت خود ساختہ نہیں ہوتی کسی عبادت کا طریقہ آپ خود ایجاد نہیں کر سکتے خود نہیں بنا سکتے جو چیز شرعی ہوگی شرعی عبادت ہوگی اس کا طریقہ بھی اللہ کے پیارے ہوگا اور ثابت ہوگا نماز ایک شرح عبادت ہے طریقہ نماز اللہ کے سے ثابت ہے حج ایک شرح عبادت ہے طریقہ حج اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہے روزہ ایک شرح عبادت ہے طریقہ روزہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہے محبت بھی محمد مصطفیٰ بھی ایک شرعی عبادت ہے طریقہ محبت بھی اللہ کے پیارے پیغمبر سے منقول ہونا چاہیے ثابت ہونا چاہیے اپنی مرضی سے جیسے نماز باطل ہے اپنی مرضی کا حج باطل ہے اپنی مرضی کا, کا روزہ باطل ہے اسی طرح اپنے پیارے پیغمبر کی محبت کا طریقہ خود ساختہ اپنی مرضی کا باطل ہوگا اور قابل قبول نہیں ہوگا اس کی ایک مثال سن عیسائیوں نے عیسائی السلام سے محبت کی اور محبت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول ہیں عیسائیوں نے جو کچھ کیا عیساس کی محبت میں کیا کیا قابل قبول ہوگا محبت تو ہے مگر طریقہ محبت خود ساختہ ہے. یہودیوں نے اسلام سے محبت کی اور محبت میں آ کر کیا عقیدہ بنا لیا طریقہ محمد کیا ایجاد کیا کہ ایجاد اللہ کے بیٹے ہیں کیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں کوئی اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے انہوں نے محبت کی اور کرنی چاہیے تھی مگر طریقہ خود ساختہ تھا جو اللہ کی ذہی سے ثابت نہیں تھا کیونکہ محبت کی عبادت ہے اور شریف شریفہ ہے اور کوئی شریف عبادت خود ساختہ نہیں ہو سکتی جو بھی شرحیح چیز ہوگی اس کا طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہوگا تو آئیے ہم یہ معلوم کریں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا شرح طریقہ کیا ہے دین اسلام میں محمد کی کسوٹی کیا ہے دین اسلام میں محمد کا مفہوم کیا ہے تاکہ وہ طریقہ ہم اپنائے اور صحیح معنی میں ہم محبت کرنے والے بن جائیں ایک حدیث میں یہ بات منحور ہے اللہ کثیر اپنی صنف جماعت اللہ کے پاس اور پیارے ہمارے اللہ کی محبت ہے جو کہ پوشیدہ ہے اور دل میں چھپی ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ محبت پر کی جائے اس محبت کا امتحان ہو کوئی کسوٹی ہو جس پر اس محبت کو چیک کر سکے کہ محبت کے دعوے میں سچا کون جھوٹا کون ہے کس کی محبت مقبول ہے اور کس کی محبت مردود ہے ہمیں کوئی معیار چاہیے اور کوئی کسوٹی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کر خاموش رہے کیونکہ آپ جواب دیتے تھے اللہ کی وحی کی روشنی میں ہمارا دین کے معاملے میں کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے جب بھی بولتے ہیں پہنچ گئے آج بھی تشریف رما تھے اور سوال کرنے والے صحابہ بھی موجود تھے وہی کیا اتری کل ان کل تم توڑو نہیں سچی اور جھوٹھی محبت کا فرق معلوم کرنا چاہتے ہیں انہیں جواب دو تم اللہ. اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور واقعی سچی ہو اس دعوی میں کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو اس کو پرکھنے کا اس کو کا, اور, چک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی طریقہ میرے پیارے حبیب میرے پیارے بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کر ان کی اتباع اور ان کی پیروی سچی محبت کی دلیل ہے اور سچی محبت کی کسوٹی یہ محبت تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے اس محبت کو ظاہری ہے جاننا چاہتے ہو مجھے ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کر لو جو شخص میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرے گا اتباع کرتا رہے گا وہ اللہ کی محبت کے ضامن میں سچا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کے ضامن میں سچا ہے اور جو شخص میرے پیارے پیغمبر کی اتباع سے دور ہوگا ادریسوں کو سنیں اللہ کے طریقے نمبر کی سن, سنت کو سن کر اسے بخار چڑھ جائے گا تو اس شخص کے جو دعوے محبت ہیں وہ نا قابل قبول ہیں جھوٹے ہیں باطل ہیں اور کسی بھی اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہیں اور درست نہیں ہیں یہ محبت کا زاپڑا ہے یہ محبت کی قصوٹی ہے قل کہہ دیجئے ان کو تو کہو اللہ اگر واقعی تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو سچی محمد بانا چاہتے ہو تو اس کا ایک, ہی ہے ایک ہی علامت کی دلیل ہوگی جس قدر میری اتفاق کرتے جاؤ گے اسی قدر یہ محبت بڑھتی جائے گی جو شخص اس جذبے کا مالک ہو نماز کا وقت کی اللہ کے پیارے غنبر کی نماز کیسی تھی یہ سوچ کرنا چاہے میری برادری کی نماز کیسی ہے میرے باپ دادا کیسے پڑھتے ہیں میرے مولوہ میں کیسی سکھائی ہے نہیں یہ تیہ کر کے پوری بصیرت کے ساتھ اس طرح جائے کہ اللہ کے پیارے غنبر کے طریقے سے نماز پڑھنی ہے کیونکہ یہی اللہ کے پیارے غنبر کے محمد کے دلیل ہے حد کرنے چاہے یہ تیہ کر کے جائے بصیرت کے ساتھ جائے کہ اللہ کے پیارے کے جیلے کے مطابق آج کرنا ہے نہ کہ بدلوں کا طریقہ روزے رکھے یہ سوچ کر رکھیں کہ اللہ کے بیارے پیغمبر کے طریقے سے روزے رکھنے ہیں نہ کہ کسی اور کا طریقہ اپنی شکل کو صورت کو چک کریں در آئینہ دیکھیں کہ اس کی شکل کیسی ہے اس کی صورت کیسی ہے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے آگے بڑھ چڑھ کر اس کے اصول کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کی شکل ایسی ہوتی ہے وہیں وہ چیخ چیخ بکار رہے کہ ہمیں اللہ کے جارے بغمبر سے محبت تو ہے عشق تو ہے مگر ہمیں اللہ کے جارے بغمبر کی صورت سے نفرت ہے آپ کی شکل سے محبت نہیں ہے اس لئے ان چہرہ اللہ کے بغمبر کے چہرے کے خلاف ہوتا ہے ان کی صورت اللہ کے بغمبر کی صورت کے خلاف ہوتی ہے یہ کیسی محبت ہے تَعْسِلِ الٰہ مَعْدُ تُدْهِرُ حُمَّهُ هَذَا لَعْمَلِ فِي الْقِ لوگ حبو کا سادہ ان محب و مسیر ہو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو یہ بڑی عجیب بات ہے ناپسندیدہ بات ہے لو گان حکبوں کا ساتھ نکلنا اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اللہ کی حدایت کرتا کیوں؟ ان محبت محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ایک ایک ادا سے, ایک ایک سے, ایک ایک سے پیار کرتا ہے یہ طریقہ محبت اور یہ محبت کی کسوٹی اور یہ محبت کا وہ راستہ جو کتاب و سنت نے متعین کیا ہے آپ دنیا سے ایک مثال لے لیجیے ایک شخص ہو ہو بستر دوائی لے کر آؤ تاکہ دوائی استعمال کروں اور کوئی شفا حاصل کروں ایک بیٹا کہے ایک ابا جان نہیں میں یہاں سے جا نہیں سکتا آپ کو چھوڑ نہیں سکتا آپ بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے میں آپ سے دور نہیں جا سکتا میں وہ بیٹا جو اپنے بات کی ادا کا ذکر کر رہا ہے اور وہ چپ کر بیٹھنا چاہتا ہے اپنے باپ سے دور نہیں جانا چاہتا یا وہ بیٹا جو اپنے باپ کی بات کو مان کر اٹھتا ہے دوائی لے کر آتا ہے اپنے باپ کو بناتا ہے تاکہ وہ شفاہ حاصل کر لے اور صحت حاصل کر لے یقیناً دنیا میں بھی محبت کا نیار جو ہے وہ اتاعت ہے اتباع ہے بات کو ماننا ہے اور پیل بھی کرنا ہے تو خلاصہ اکلام یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت فرد ہے اور اس محبت کی قصودی یہ ہے کہ محبت کائنات کی ہر شئے پر غالب ہو حد ایک اپنی جان سے بھی زیادہ ہو کہ محبت ایک عبادت ہے ثواب اس اس ہے ثواب کیا ہے اس محبت کے نتیجے میں قیامت کے دن امپیا کی حفاظت حاصل ہوگی اس محبت کے نتیجے میں اللہ کا پیار حاصل ہوگا اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی اس محبت کے سمرے اور نتیجے میں ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی کیونکہ اس محبت کا ثواب ہے لہذا یہ محبت ہے کی عبادت ہے اور عبادت خود ساختہ نہیں ہوتی مرضی کی نہیں ہوتی اپنے طریقے کی نہیں ہوتی تو پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من عمرا عملن نہیں سا نہیں امرنا فقورت جو شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر میرا کمال نہ ہو میری مول نہ ہو میری تصدیق نہ ہو وہ عمل باطل ہے وہ عمل مردود ہے ترانے محبت ہے عبادت ہے عبادت ہو ساخت نہیں ہوتی طریقہ محبت اللہ کے رسول بتلائیں گے اور بتایا کہ لوگوں اگر تم واقعی سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کی کسوٹی یہ ہے اس کا معیار یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس کی اطلاع اور امتحان یہ ہے اس کو پرکھنے اور طریقہ معلوم کرنے کا انداز یہ ہے کہ سترونی میرے حبیب کی اتباع کرو میرے رسول مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو جو شخص میرے پیغمبر کی حفاظت کرے گا وہ میری اور میرے پیغمبر کی محبت کے دعوے میں سچا ہے اور جو شخص حفاظت نہیں کرے گا وہ لاکھ دعووں کے باوجود اور لاکھ اظہار عشق کے باوجود اپنی محبت کے دعوے میں کاضب اور جھوٹا ہے اللہ پاک ہمیں سچی محبت کی توفیق ادا فرما ایک نکتا باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر حدیث میں یہ پڑھا کہ اللہ کے تارے کی محبت دنیا کی ہر محبت سے زیادہ ہو ہر محبت پر حاوی ہو والدین کی محبت سے زیادہ ہو اولاد کی محبت سے زیادہ ہو کائنات کے ہر چھوٹے بڑے فرد کی محبت سے زیادہ ہو اس کا کیا معنی ہے یہ تو ہم نے جان لیا کہ محبت کے مصطفیٰ کی کسوٹی اطاعت کے مصطفیٰ ہے لیکن سب سے زیادہ محبت پڑے اسلام میں مطلوب محبت نہیں مطلوب ہے مطلوب آپ کا حب ہونا ہے کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت ہو اور سب سے زیادہ پیار ہو یہ کیسے پرکھا جائے اور یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کے پیارے بےمبر کا اور اللہ کے دہرے بغمبر کی محبت ہے اگر میری بات آپ سمجھ چکے تو اس کا جواب اس سوال کا جواب بڑا آسان ہو جائے گا دین اسلام میں محبت اضاعت کا نام ہے اور سب سے زیادہ محبت کی علامت یہ ہوگی اور شعر یہ ہوگا کہ زندگی کے کسی علم ہے کوئی ایسا موڑ آجائے کہ آپ کے سامنے ایک طرف اللہ کے دہرے بغمبر کا سرمان ہو جائے. اللہ کے پیارے جانبر کی سنت ہو اللہ کے پیارے جانبر کی حدیث ہو اور اس کے مقابلے میں کسی کا قول آ جائے کسی کی بات آ جائے کسی کا طریقہ آ جائے کسی کی خواہش آ جائے اور دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں اللہ کے پیارے جانبر کی حدیث کا تقاضا کچھ اور ہے اور دوسرے کی بات کا تقاضا کچھ اور ہے دونوں مصادب ہیں متعدد ہیں ٹکرا رہے ہیں معاملہ آپ کے سامنے آ گیا آپ نے دونوں میں سے ایک کو ماننا ہے اور ایک کو چھوڑنا ہے اب آپ کی سچی محبت کا امتحان شروع ہوا آج یہ وعدے ہوگا کہ آپ کے دل میں زیادہ محبت کس کی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ اس شخصیت کی ہے جس کے قول کو اور جس کی بات کو آپ اللہ کے کے فرمان کے مقابلے میں ترجیح دیں گے یہ سب سے زیادہ محبت کا امتحان ہے اس اسٹیج پر آپ کی محبت کو پرکھا جا رہا ہے یہ محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے آپ کے دل میں زیادہ پیار اللہ کے پیارے محبوب کا ہے محمد مصطفیٰ اسلام کا کا ہے ہے یا اس شخصیت کا ہے جس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے جنمبر کی حدیث کو رد کر دیتے ٹھکرا دیتے ہیں اگر آپ نے اللہ کے پیارے جنمبر کے فرمان کو مان لیا اللہ کے پیارے جنمبر کی حدیث کو سینے سے لگا دیا اور مقابلے میں جس کی بھی بات ہو اسے ٹھبرا دیا اسے چھوڑ دیا تو آپ نے اس ثبوت مہیا کر دیا کہ آپ کے دل میں واقعی سم سے پیار اور محمد اللہ کے ٹیارے پیغمبر کی ہے جب یہ اسٹیج آ جائے نماز کا معاملہ ہو عقیدہ کا معاملہ ہو رودہ کا معاملہ ہو حج کا معاملہ ہو جہاں یہ اسٹیج آ جائے اللہ کے ٹیارے پیغمبر کے حدیث ہو مقابلے میں کسی کی بات آ جائے آپ اللہ کے بے عمری حدیث کو مانتے جائیں مانتے جائیں مقابلے میں جو بھی ہو اس کے فرمان کو چھوڑتے جائیں اس کا ادب ضرور کریں احترام ضرور کریں گستاخی نہ کریں لیکن اطاعت کے قابل اتباع کے قابل صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور مقابلے میں جس کی بھی بات ہو اسے چھوڑ دیں کہ یہ سچی محبت کی علامت ہوگی اور سچی محبت کی دلیل ہوگی جنریٹر جنریٹر جنریٹر آن کر دیں بھائی جانے اچھا کو سازش ہے کیا نہیں نہیں چل رہا خود رشہ الحمد للہ بسلاسلام علیہ رسول اللہ و بعد تو آخری نقطے پر ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ محبت کو پہچاننے کی کسوٹی اور علامت کیا ہے وہ ہم نے واضح کر دیا کیونکہ محبت کا شرعی مفہوم اتباع اور اطاعت تھا اور اس کو پرکھنا بھی اسی معیار پر ہوگا کہ زندگی کی کسی مور نے اگر آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ وسلم کا فرمان آ جائے اور اس کے مقابلے میں کسی کی خواہش اور کسی کی بات ہو تو یہ سب سے زیادہ محبت کا امتحان ہے آج آپ نے اس محبت کی صداقت کا عملی ثبوت پیش کرنا ہے اور وہ یہ ہے اگر آپ ہر مسئلے میں اللہ کے پیار بے کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو ترجیح دیتے جائیں مقدم کرتے جائیں اور قبول کرتے جائیں اور مقابلے میں جس کی بھی خواہش ہو جس کا بھی قول ہو اس کو چھوڑ دے جائیں ہم نے عرض کیا کہ پورے احترام کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ طریقے سے نہیں. تو یہ سچی محبت کا سچا امتحان ہے اور سچا جواب ہے یہ سب سے بڑھ کر محبت کو پہچاننے کا ایک طریقہ اور سب سے بڑھ کر محمد کو پہچاننے کی ایک علامت اس کی مثال ایک دیتا ہوں امیر عما میں نے عمر, عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ <سؤال> حج کے لیے نکلے حج کا قافلہ لے کر صحابہ کے جمے غفیر آپ کے ساتھ تھا آپ <سؤال> نے ایک خطبہ ساتھ فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ لوگوں حج تمتو نہ کرنا حج تمتوں سے روکا حج تمتوں سے روکا مقصد یہ تھا ابھی تم حج کرو اور بعد میں کبھی آ کر عمرہ کرو تاکہ بیت اللہ کی رون کے بحال رہ حجمتوں میں عمرہ اور حج دونوں ایک سفر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا پھر وہ بہت کم بیت اللہ کی طرف آتے کیونکہ دور دراز سے آنا ہوتا تھا تو میر المام کی خواہش یہ تھی کبھی تم حج کرو اور لوٹ جاؤ اور عمرہ کرنے کبھی دوبارہ آؤ تاکہ بیت اللہ آباد رہے ر کے باہر رہے حجمتوں سے روک دی جب مخاب پر لوگوں نے احرام باندھا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے حجت متو کی نیت کی نہیں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں جا کے عمرہ کروں گا پھر یہ احرام کھول کر حج کا احرام باندھوں گا اور حج کروں گا ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر کے لوٹے لوگ ان کے پاس آئے آ کر عبد سے کہا کہ عبداللہ تم نے حجت متوں کا احرام کیوں باندھا اپنے باپ کا آڈر نہیں سنا امیر کا ان کا فرمان نہیں سنا فرمایا کہ سنا ہے لوگ اور حیران ہو گئے پھر لا فرمانی پھر یہ مخالفت کیوں کر رہے ہو اور کیا کہ شریعت میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی شریعت محمد رسول اللہ پر نازل صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے کا فرمان ہو دوسری طرف میرے باپ کا ہو تو کس کے فرمان کو قبول کیا جائے گا اللہ کے نگمبر کے یا میرے باپ کے دیکھیں یہ سچی محمد کا امتحان ایک طرف اللہ کے گرمبر کا آرڈر اللہ کے نگمبر کا, کا فرمان دوسری طرف کس کا فرمان ہے اور کس کا آرڈر ہے امیر عمر ابن خطاب کا جن کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ جعل الحق کامر میں ہی اللہ نے عمر کے دل پر عمر کی زبان پر حق نقش کر دیا جن کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا عمر و فنجن اللہ صلاح کے غیر غریب عمر جس غریب سے وہاں سے شیطان پھاگ جاتا ہے راستہ تبدیل کر لیتا ہے ان کے باپ بھی تھے کون عمر وہ عمر جن کی امارت جن کی امامت اللہ کے دائر کے فراہمی ثابت ہے تو عبداللہ کے سامنے یہ موڑ آ گیا ایک طرف اللہ کے پیارے کا فرمان دوسری طرف ان کے باپ کا اب یہ سچی محبت کا امتحان شروع ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا اپنے باپ کے فرمان کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پیارے پیمبر کے فرمان کو لے لیا حجت مردوں کا احرام باندھا اور بعض میں لفاظ ہیں جب لوگوں نے پوچھا تم نے اپنے باپ کی بات کیوں چھوڑی جناب عبداللہ نے فرمایا من ہر میرا باپ اللہ کے پیارے پنبر کے مقابلے میں کیا ہے اللہ وحب. میرا باپ اللہ کے کے مقابلے میں کیا ہے یہ کون باپ ہے آدھی دنیا کا فاتح یہ کون باپ ہے یہ وہ شخصیت ہے جس نے کسر اور کیسر کی کمر توڑ دی یہ کون باپ ہے یہ وہ باپ ہے جس کے بارے میں انگریز کہتے ہیں اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچل رہتا یہ وہ بھاپ لیکن یہ ہے محبت کا انداز کہ اللہ کے پیارے دغنبر کے فرمان کے مقابلے میں مخابلے. میرے باپ کا آرڈر کیا ہے ان کے آرڈر کی کیا حیثیت ہے میرے دوستو اس مثال سے سمجھو کہ سب سے بڑھ کر محبت کا طریقہ کیا ہے اگر جناب عبداللہ بن عمر نبی اسلام کی حدیث کو چھوڑ دیتے اپنے باپ کی بات کو مان لیتے ہیں میرے باپ نے کہا ہے سچی محمد میں کامیاب ہوتے ہیں؟ نہیں اس ابتلاح میں کامیابی جو صورت تھی انہوں نے واضح کر دی اپنے باپ کے فرمان کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پیرے پیغمبر کی سنت کو اور آج کی حدیث کو گلے سے لگا لیا اور قبول کر لیا اس محج پر میں 20 مثالیں کھڑے کھڑے دے سکتا ہوں مگر وقت کافی ہو چکا اس ایک مثال سے آپ سمجھے کہ دین اسلام میں محبت کی کسوٹی کیا ہے تو اس طریقے سے اپنے پیارے جمبر سے محبت کا اظہار کرو اس محمد کو ظاہر کرو اس محمد کا عملی ثبوت مہیا کرو ہاں اس محبت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے منحب سکثر ذکر ہو جو شخص کسی شے سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے کا طرف سے کا نام لیا میرے باغ بھی جناب ابراہیم صاحب کا خطاب ہے جونہ گڑی حافظہ اللہ اس کو بھی سن دیسے گا کتنی بار محمد مصطفیٰ اسلام کا نام آئے گا من حب شیئن اکثر ذکرہ ہو جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے لیکن میں امری طور بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے بغمبر کا ذکر زیادہ کون کرتا ہے میں ایک چھوٹا سا اہل حدیث طالب علم میری تحقیق یہ ہے کہ جو اللہ کے دیر پیغمبر کا کثرت سے ذکر عادل حدیث کرتے ہیں یقیناً وہ ایک قابل تحسین ایک عمل ہے عادل حدیث سب سے زیادہ اللہ کے پیر پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں. وہ کیسے قرآن کہتا ہے نبی شان بیان کرتے ہو برفان اللہ کا ذکر اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا اس کا معنی یہ ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں اللہ کے پیرے عمر کا نام بھی لیا جائے گا جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوگا کڑمے میں اللہ کا ذکر ہے اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہے آسان دن میں بار بار گونجتی ہے پوری دنیا میں گونجتی ہے آسمانوں پہ گونجتی ہے زمینوں پر گونجتی ہے جہاں اللہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ وہ اللہ کے حبیب کا نام بھی ہے ارشد محمد رسول اللہ یقینا اللہ کے نام کے ساتھ, ساتھ اللہ کے حبیب کا نام کون رہا ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ, ساتھ اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور یہ ذکر ہم احد حدیث ہر سانس کے ساتھ کرتے ہیں ہر لمحہ کرتے ہیں ہر لہدا کرتے ہیں وہ کیسے نماز کا وقت ہو گیا اب میرا فرض ہے پہ وضو کروں وضو کس کے لئے ہے اللہ کے لئے یہ عہد الحدیث کا خیدہ اور منہ وضو کس کے لئے ہے اللہ کے لئے یہ اللہ کا ذکر ہے وضو کا طریقہ کیا ہے کسی برادری کا نہیں کسی قوم کا نہیں کسی باپ دادے کا نہیں بلکہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے دھونا ہے چہرہ دھونا کس کے لیے اللہ کے لیے طریقہ کیسا اللہ کے حبیب کا, کا اللہ کے لیے. طریقہ اللہ کے حبیب کا پاؤں لیے کیا کرنا ہے دعا پڑھنی ہے وہ دعا کس کے لیے اللہ کے لیے دعا کون سی اور طریقہ کیا اللہ کے پیربر کا نماز کے لیے چلے گئے نماز کس کے لیے اللہ کے لیے طریقہ کیا اللہ کے پیرے بیہمبر کا آپ خرے ہوں گے نماز کا قیام کس کے لئے اللہ کے لیے طریقہ قیام کیا ہے اللہ کے پیرے بیہمبر کا قرارت کس کے لئے اللہ کے لئے طریقہ قرارت کس کا محمد الرسول اللہ, اللہ سلم کا رکوع کس کے لئے سجود کس کے لئے تشاہود کس کے لئے اور طریقہ کیا ہے محمد الرسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کا اکثر لوگ اس منحج پر قائم نہیں ہیں بذو کیسے کریں گے جیسے کرمیں ہوتا ہے بات داد کرتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا اہتمام نہیں کرتے نماز پڑھنے جائیں گے نماز یقینا اللہ کے لیے ہے لیکن طریقہ نماز کس کا برادری کا ابا اجداد کا فلاں کا چھوٹے کا بڑے کا اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام نہیں ہے حج کرنے جائیں گے حج کس کے لیے اللہ کے لیے طریقہ حج کس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احادیث کا مننس ہے اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے حج کرنے جائیں گے طریقہ کس کا امام کا امام امام احمد کا لیکن وہاں حبیب کا نام نہیں مستفا اسلام کا نام نہیں ارے ہر لہذا ہر سانس کے ساتھ اللہ کے پیارے گمبر کو اگر یاد کرتا ہے تو آج یاد کرتا ہے من حب شیئن جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا سے ذکر کرتا ہے اور کثرت سے اس کا نام لیتا ہے تو یہ منحجہ ہمارا ہر عمل کے ساتھ ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر کا ذکر چاہیے تجارت کس کے لیے اللہ کے لیے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ساری شادی غمی کے معاملات کس کے لیے اللہ کی لیے؟ طریقہ کس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنانچہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہے من حب شیئن اکثر ذکرہ ہو تو کسی شئے سے محبت کرے گا اس کا کفر سے ذکر کرے گا اللہ کے بیارے بیغمبر کا ذکر ہماری ہر سانس کے ساتھ ہے ہر حرکت کے ساتھ سے اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہ وہ ذکر مرتبہ ہے جس کا طریقہ اللہ کے پیارے بے نے ہمیں تعلیم فرمایا اللہ کے پیارے بے کی محبت کا تقاضہ کیا ہے کثرت سے درود السلام پڑھیے کثرت سے آپ پر درود و سلام پڑھیے آپ پر درود و سلام کی شان یہ ہے اس رو ارضی پر خطۂ زمین پر فرشتے پھیلے ہوئے ہیں اور آپ کے منہ کو دیکھ رہے ہیں آپ درود پڑھیں تاکہ وہ لے کر اللہ کے پیغمبر تک پہنچائیں اتنی بڑی فرشتہ آپ کے ساتھ آپ کو دیکھ رہے آپ کے ضرور کو نوٹ کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے دارے بہمبر تک پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ کے بندو کثرت سے رسول اللہ وسلم پر درود پڑھی رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے من صلى عليا واحده صلى الله عليه بہا عشره جو شخص مجبر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقربكم مني من رت يوم القيامه اكثركم لي اخلاصت قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ مجضر درود و سلام پڑھتا ہے وہ زیادہ میرے قریب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود پڑھنا بھور جائے درود نہ پڑھے نسیہ قریق الجنتی یوم القیامہ قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا جنت کو دونتا پھرے گا جنت نہیں ملے گی ایک عرصہ کسی طرح وہ گھومتا پھرتا رہے گا جنت کا راستہ اس کو بھلا دیا جائے گا اللہ کے پیارے پیغمبر سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی مدرس میں بیٹھوں گا دعا کرنا چاہوں مگر دعا نہ کروں آپ پر درود پڑنا شروع کر دوں ایک گھنٹہ بیٹھنے تھا آدھا گھنٹہ آپ پر درود ہی پڑھتا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اگر زیادہ کرنا چاہو کر سکتے ہو کی برکت سے تمہاری ہاشتے تمنا بغیر پوری کریں تمہیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا درد پاک بڑھتے رہو درود پاک بڑھتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری ہاشتوں کو جانتے ہیں بغیر مانگے پوری کر دیں تو اللہ کے پیر جگہ پر ضرورت پڑی اللہ کے پیرے کی محبت کیا ہے اللہ کے کے جگہ بیس ان سے محبت کرو کہ بیت سے اللہ کے جگہ محبت تھی اللہ کے پیر جگہ کی محبت کا طریقہ کیا ہے اللہ کے پیارے جگمبر کی بیویاں اجواج مشہورات اللہ کے پیر ج کو ان سے محبت تھی آپی محبت کیجیے اللہ کے پیر جامبر کی محبت کی کسوٹی کیا ہے مدینہ آپ کا شہر ہے. شہر مدینہ سے محبت کیجیے اللہ کے پیر جامبر کی محبت کی کسوٹی کیا ہے سال ہی امت کیا اولیاء اللہ کے پیارے پیغمبر کے محبوب ہیں آپ بھی ان سے محبت کیجئے اللہ کے پیارے کی، محبت کی علامت کیا ہے قرآن سے آپ, کو محبت ہے، آپ بھی قرآن سے محبت کیجئے اللہ کے پیارے کی، محبت کی علامت کیا ہے حدیث سے سنت سے آپ کو محبت ہے آپ بھی محبت کیجئے آپ ارشاد فرما گئے تھے. لن کتاب اللہ اور سنتی تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تھامے ہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہ کر سکے گی ایک اللہ کی کتاب قران پاک دوسرا میں سنت ہے آپ کو قرآن سے محبت ہے حدیث سے محبت ہے آدھی محبت کیجئے اس محبت کا عملی ثواب ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی کسوٹی کیا ہے دلیل کیا ہے شعار کیا ہے شعار یہ ہے کہ آپ کو اپنے مشن سے محبت تھی اپنے مشن سے محبت تھی وہ مشن کیا ہے وہ مشن بیانِ توحید ہے وہ مشن عجبتِ توحید ہے وہ مشن حقیقتِ توحید ہے آپ کا آغاز کیا تھا نکتہ آغاز کیا تھا کوہِ صفاہ پر کھڑے ہیں اپنی قوم کو پہلی بار دعوت دے رہے ہیں وہ کیا تھی ایوہ الناس قولوا لا الہہ ادلاللہ لوگوں لا الہہ ادلاللہ پردو کرنے کا اقرار کر لو اللہ کی توحید کو مان لو یہ بات سمجھ لو کوئی معبود نہیں بلکل نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے سچا معبود معبود حق صرف ایک اللہ ہے باقی سارے معبود باطل ہیں سب کی نفی کرنی پڑے گی من یکفر بالتعہور یعنی باللہ فقد استم سکبر اوز البتخا من فسام اللہ جو تعہود کا انکار کر دے ہر معبود باطل کا انکار کر دے اور صرف ایک معبود اللہ کو مان لے ایک یہ کے مشن تھا دعوت کا اپنے توحید سے کیا اور لمحات ہیں تکلیف بڑھتی جا رہی ہے سکرات چھاتے جا رہے ہیں پیارے جگہ محمد رسول اللہ نے اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بستر پر ایک دعا کی اور ایک بد دعا کی دعا کیا تھی اللہم لا تجعل قبر وصلن یعبد یا اللہ میری قبر کو پوجاگاہ نہ بنانا میری قبر کو پوجاگاہ نہ بنانا پیغام یہ ہے جب امام الامیاء محمد مصطفیٰ کی قبر جو کہ ریاض الجنہ میں ہے وہ پوجاگاہ نہیں بن سکتی تو پھر کس مائی کے لال کی قبر پوجاگاہ بن سکتی ہے آخری لمحات میں توحید کی باتیں اور بدعا کی تھی کیا تھی اللہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لانتے برسا جنہوں نے اپنی امبیا کی خبروں کو سجداگاہ بنا دیا یعنی آخری دم تک نشرے تو اور بیانے تو یہ آپ کا مشن تھا اللہ کے پیار پیغمبر کی محبت کے دلیل یہ ہے آپ کے مشن سے محبت ہو آپ کی ذات سے محبت ہو آپ کی بات سے محبت ہو آپ کے صحابہ سے محبت ہو اہل بیٹھ اطہار سے محبت ہو اماد المان سے محبت ہو قرآن پاک سے محبت ہو حدیث سے محبت ہو توحری سے محبت ہو یہ محبت کے وہ معیار ہیں جو سب کے شریعت سے اور کے رسول کے فرامین سے ثابت ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی آپ نے پہر جہم پرتی سچی محبت سے بھر دے صحابہ کی محبت سے بھر دے قرآن حدیث کی محبت سے بھر دے اور کی محبت سے بھر دے یا اللہ ہمیں اس محبت کے سمرے میں جو بھی نتائج ہیں جو بھی فضائل ہیں وہ عطا فرما دے ہمارے دلوں کو خلاوتی معانی سے بھر دے اور کل جب قیامت قائم ہو تو یا ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کا ساتھ ان کی لفاقت ان کی میت عطا فرما دے اخور بھا الحمد للہ a little bit